السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ فی الحال والا سوال کیسے آپ لوگ اریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جیمد اللہ چلیں جی الحمد وخاتم الانبیاء اما بعد حدیث اشکاط شریف کی حدیث ہے رد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح یہی روایت رت رض جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے الغیبت غیبت منزنا سے ٹھیک ہے جی الغیبا کسے کہتے ہیں <خخ> غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا اس کے بارے میں کہ اگر اسے وہ معلوم ہو جائے تو وہ برا مان جائے کیا کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا ایسی بات کرنا اس کے بارے میں کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ برا مان جائے یہ کہلاتی ہے اشد و من اجنا اشد و اس میں تفصیل کہ ہے بمانا سخت من جار ہے ٹھیک زنا زنا. زنا ہے حرام کاری کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے اب یہ فرمانا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی کیا کہ غیبت کیسے زنا سے زیادہ سخت ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان زنا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے لیکن اگر کسی آدمی نے غیبت کی اور غیبت کے بعد اگر اللہ تعالی سے معافی مانگ بھی لی تو اللہ تعالی اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندہ نہیں معاف فرمائے گا جس کی اس نے غیبت کی ہے تو اس لیے اس بندے سے معافی مانگنی ضروری ہے جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے اس لیے بھی اس سے زیادہ سخت ہے یہ ٹھیک ہے اور ممکن ہے کہ کل قیامت والے دن اگر غیبت جس کی ہے اس, اس نے اگر معاف نہیں کیا تو کل قیامت والے دن اس بندے کو اس, اس بندے کی نیکیاں جس نے غیبت کی ہے اس کو دے دی جائیں گی کہ جس کی غیبت کی گئی ہے پھر دوسری وجہ یہ کہ غیبت ایک ایسا گنا ہے کہ اس کو عام طور پر لوگ گنا سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی ہلکا گناہ جب اس کو بار بار کیا جائے اس کا تکرار کیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے کبیرہ بن جایا کرتا ہے ٹھیک ہے جی زنا سے زیادہ سخت ہے مجید کے ہے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسی ہے کہ جیسے اپنے سگے بھائی کا سگے بھائی جو کہ مردہ حالت میں ہو اس کا گوشت کھانا ہے اور غیبت ہمارے ہاں ایک بہت برا ایک ناسور پھیل چکا ہے ہر بندہ ہر اچھا برا نیک صالح اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے لیکن جہاں دیکھیں غیبت ہی کہیں غیبت, غیبت غیبت. نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں غیبت ضرور پائی جاتی ہے تو اس, اس کے لیے خدارہ خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں وہ کیسے کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پر تین سے چار لوگ بیٹھے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور خواتین کے اندر زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے ان کو تو بس فرصت ہی نہیں ملتی جہاں پر دو بیٹھ جائیں تو تیسری کے بارے میں تو انہوں نے بات کرنی ضروری ہی ہوتی ہے تو بہرحال چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں خواتین ہوں یا مرد جو بھی ہوں لیکن اس ایپ کے اندر اس گناہ کے اندر سارے کے سارے شریک ہیں اگر جہاں آپ موجود ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ دو سے تین چار لوگ موجود ہیں جن لوگوں میں آپ بیٹھے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک کسی تیسرے کے بارے میں کسی غائب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو اس کے سامنے نہیں کہی جا سکتی تو اس کو وہیں پر روک دیجئے کہ آپ بات نہ کیجئے اس کے بارے میں یہ غیبت کیا زمرے میں آتا اور غیبت کیا ہے گناہ ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگرچہ سے ظاہراً اس کو برا لگے گا لیکن آپ ایک ایسی طریقے سے سلیقے سے بات کو کیجئے کہ اگلے بات کو سن بھی لے اور تسلیم بھی کر لے اور ماحول بھی اچھا رہے ماحول خراب نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ اس طریقے سے کہیں کہ وہ سامنے والا کیا کہیں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے تمہاری ایسی کی کیسی تو کہنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے کہ اگلے پر اچھا اثر پڑے نہ کہ برا اثر پڑے ٹھیک <tinycans> ہے <tinycans> جی روکنا پھر یہ کہ کسی انسان سے اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے اب یہ کہ اب اس کا کیا اضالہ ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے اب معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے مثلا کسی شخص نے جو ہے وہ کسی کی قیمت کی اب جو ہے وہ جا کر اگر اس کو یہ بتائے گا کہ میں نے فلاں وقت میں تمہاری یہ یہ کی تھی لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیں اب ماشاء اللہ سے وہ ایک نیا فساد کھڑا ہو جائے گا وہ بولے گا تم نے ایسی بات کیوں کی ٹھیک ہے اب یہ بولے گا بس کر دی غلطی ہوگی معاف کر دیں وہ پھر بولے گا نہیں تم نے کی تو کی کیوں اب یہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا دوبارہ سے ایک لڑائی اور فساد شروع ہو جائے گا اس کے لیے طریقہ کار یہ لکھا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ معافی مانگنے کا طریقہ یوں اختیار کریں اگر کسی کی آپ سے غیبت ہو چکی ہے آپ اس کے, جائے, اس کے پاس جائیں اور اسے یوں کہیں کہ آپ کے میرے اوپر بہت زیادہ حقوق ہے جن کو میں پورا نہیں کر سکا اگر آپ کے حق میں مجھ سے کوئی حق تلفی ہوئی ہو آپ کے حق میں کوئی کمی کوتا ہوئی ہو تو آپ معاف فرما دیجئے اس طرح ایک مجموعی طور پر اور ایسے طریقے پر معافی مانگ لی جائے کہ جس میں کل کا کل کیا ہو جائے معاف ہو جائے یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے جیسے ہمارے ہاں یعنی کہ کہا سنا معاف کر دیجئے آپ کے حق میں کوئی حق تلفی ہوئی ہو کوئی گستاخی ہوئی ہو کوئی بے ادبی ہوئی ہو کوئی کہا سنا کچھ بھی ہو آپ کیا کر دیجئے معاف فرما دیجیے وہ کہہ دے گا معاف کر دیا تو بات بن گئی ٹھیک ہے تو اب اس بات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو غیبت کی ہے اگر چھیڑیں گے تو عین ممکن ہے کہ جنگ عظیم شروع ہو جائے گی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ سخت ہے کا مطلب کہ زیادہ سخت اس میں گناہ ہے جتنا غیبت میں ہے جتنا زنا میں ہے اچھا ترکیب کو دیکھ لیجیے لی کہ الغیبت و مبتدا اشد و سیغ اس میں فائل اسم ضمیر فائل من جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اشد و سیغ میں تفضیل کے اور سیغ میں تفضیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا الغیبت و مبتدا کے لیے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ پھر سے دیکھ لیں الغیبت و مبتدا اشد و سیغ میں تفضیل اسم ضمیر فائل منجار از مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سیغہ اس میں تفضیل کے اور سیغہ اس میں تفصیل اپنی ضمیر اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا الحی بتو مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی ترکیب سمجھ میں آ گئی آپ کو جی بتائیے رول نمبر پانچ رول نمبر دس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 یہ مشکاط شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے جی اب قہور شطر المان اس کے دو جہاں ہونے کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں پاکی کو ٹھیک ہے شطر کے دو معنی ہیں شطر کا ایک معنی ہوتا ہے نصف کے ٹھیک ہے شطر اس کے معنی ہوتے ہیں ایک نصف کے اور ایک معنی ہوتے ہیں حصہ جز حصہ اور جز کے ایمان وہ تو ایمان ہے اب تو المان ایمان ایمان شطر کے معنی دو ہیں یا تو حصہ یا نسر اب لہذا شطر لفظ شطر کے دو معنی ہونے کی وجہ سے حدیث کے دو ترجمے یوں بن جائیں گے اب جی تو شطر المان صفائی آدھا ایمان ہے دوسرا ابرو شطر المان صفائی ایمان کا حصہ ہے ٹھیک ہے جی صفائی ایمان کا حصہ ہے اب اس میں اگر یہ ہو کہ صفائی کیا ہے ایمان کا حصہ ہے اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے اور کوئی ایسی تفصیل کی بات نہیں ہے جس طرح ایمان کے کئی طرح حصے ہیں ہر چیز اس میں شامل ہے تو ایمان بھی کیا ہے اس کا حصہ صفائی بھی کیا ہے ایمان کا حصہ یعنی ایک جو ایماندار انسان ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے پاک رکھتا ہے کیونکہ وہ عبادات کو بجا لاتا ہے تو اس کے لیے تہارت شرط لہٰذا گویا کے جس طرح بچیا چیزیں ایمان کے ساتھ ایمان کا حصہ ہیں ٹھیک ہے عملیات تمام کے تمام نئے نیک سال امال اسی طرح کیا ہے پاکی جو ہے وہ بھی کیا ہے صفائی جو ہے وہ بھی کیا ہوگی گویا کے ایمان کا حصہ ہو گئی کیونکہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جو پاکی کے بغیر آپ ادا نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ اگر تفصیل یوں ہو اور شطر کا معنی ہم نصف لیں تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ ایمان کو کیا کہتے ہیں اس کو صفائی کو جو ہے نا نصرف ایمان کہہ دیا حالانکہ نماز کو نصف ایمان نہیں کہا دوسری چیزوں کو نصف ایمان نہیں کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل نصف صرف آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ایمان جو ہوتا ہے دیکھیں ایک انسان کا ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے انسان کا باطن تو ایمان جو ہے وہ انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے اور انسان کے باطن کو مزین کرتا ہے اور صفائی جو ہے وہ انسان کے ظاہر کو ٹھیک کرتی ہے ظاہر کو مزین کرتی ہے اور ظاہر کو کیا کرتی ہے صاف رکھتی ہے ٹھیک ہے جی تو انسان دو چیزوں کا نام ہے ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ٹھیک تو ایمان جو ہے وہ باطن کو مزین کرتا ہے باطن کو صاف کرتا ہے اور پاکی جو ہے یعنی صفائی جو ہے وہ کیا ہے انسان کے ظاہر کو پاک کرتی ہے اور ظاہر کو صاف رکھتی ہے تو اس لیے اس کو نصف ایمان کہہ دیا کہ ایمان گئے ایک نصف یعنی ایمان ایمان کا نصف ایمان ہے یا پورا کامل ایمان تو انسان کا ظاہر اور باطن دونوں کو ملا کر کامل ایمان ہے تو ایک باطن تو خود ایمان کی وجہ سے مزین ہو گیا اور ظاہر جو مزین ہوا وہ کس کی وجہ سے صفائی کی وجہ سے اس لیے تو باقی یہ ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے ہر چیز کے اندر یہی ایمان کا حصہ ہے جی اتحر شطر المان ترکیب دیکھ لیں اتحر مبتدا شطر و مضاف المانف علیہ مذاف مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آسان سی ترکیب ہے اتہور مبتدا شطر و مزاف المان مذافل مذاف مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا جی آئی ترکیب سمجھ الایمان جی چلیے اچھا حدیث نمبر سترہ القرآن حجت اللہ او علیہ یہ بھی حیرت ابو مالک کر صحیح روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت اللہ او علیہ قرآن آپ کے لیے حجت ہے او علی کا یہ آپ پر حجت ہے آپ کے خلاف حجت ہے القرآن قرآن مراد کتاب اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب بمانا کلام اللہ القرآن حجتن یہ حجہ مصدر بمانا اس میں فائل کے ہے اس کا معنی ہوتے ہیں دلیل سند ٹھیک ہے ثبوت لکا آپ کے لیے ٹھیک او علئی کا یا آپ پر ٹھیک ہے آلات ہوتے ہیں پر کے اور لام لک کے لیے لام لکا آپ کے لیے علیہ کا آپ پر تو القرآن حجت اللہ کا اور آن آپ کے لیے حجت ہے آپ کے حق کی دلیل ہے آپ کی طرف داری کی دلیل ہے او علئی کا یا آپ کے خلاف حجت ہے آپ کے خلاف دلیل بنے گا آپ کے خلاف دلائل پیش کرے گا تو ترجمہ یوں کریں القرآن حجت اللہ کا قرآن تیرے لیے حجت ہے او علی کا یا تجھ پر حجت ہے اس کی تشریح کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے تو کیوں اس لیے کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اگر قرآن مجید کے حقوق دنیا کے اندر ادا کیے ہیں اور اس کے حقوق پورے کیے ہیں تو اس کی تلاوت کی ہے اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے تو کل قیامت والے دن یہی پران مجید اس کے انسان کے حق میں کھڑا ہو جائے گا کہ جس نے اس کے حقوق ادا کیے ہوں اس کو پڑھا ہو اس کو سمجھا ہو اور اسی کے مطابق زندگی گزاری ہو تو کل قیامت والے دن یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اس بندے نے مجھے پڑھا ہے مجھے سمجھا ہے اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں اس کی بخشش فرما ماد یا مجھے اپنا کلام کہنے سے انکار فرما دیجیے اللہ تبارک تعالی اس قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کی بخشش فرما دیں گے لیکن خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ اگر قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کیے اس کی تلاوت نہیں کی اس کو نہیں سمجھا اس کے احکامات کے مطابق دنیا کے اندر زندگی نہیں گزاری تو یہ قرآن آپ کے خلاف اور جس نے بھی اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس کے خلاف حجت ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کھڑا ہوگا کہ اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے میرے حقوق کی حق تلفی کی ہے مجھے ضائع کیا ہے مجھے پڑھا تک نہیں ہے مجھے چھوا تک نہیں ہے یا تو اس کو جہنم میں ڈال دیجئے یا مجھے اپنے کلام سے نکال لیجئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی کیا ہے قرآن مجید کی بات کو سنیں گے اور اس کی سفارش کو قبول کریں گے کہ جس انسان نے اس کی قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا اس انسان کو اون جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس لیے بتا دیا کہ القرآن حجت اللہ کا او قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہے آپ کی طرف داری کرے گا آپ کے حق میں بولے گا آپ کے حق کی جانب سے دلائل پیش کرے گا لیکن اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو وہ آپ کے خلاف دلائل پیش کرے گا اس صورت میں وہ آپ پر اٹیک کرے گا اور آپ کی طرف داری نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کلام کی سنیں گے ہی سنیں گے ٹھیک ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے پرانے مجید کو سمجھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے اور اس کے مطابق زندگی بھی گزاری جائے امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے منقولہ اور ان کی ایک خواب بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کا قرب کس چیز سے ملتا ہے کون امام احمد بن حمبل رحم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیجارت نصیب ہوئی تو کہتے ہیں کہ امام احمد رحم اللہ نے پوچھا کہ آپ کا قرب کس چیز سے ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید سے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بھی پڑھے سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے قرب اس کو آتا ہوگا تو قرآن ایک ایسی برکتوں والی کتاب ہے میں تو سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر نہ کوئی آج تک ایسی برکتوں والی چیز آئی ہے اور نہ کبھی زندگی میں تا قیامت قیامت کبھی آئے گی جس طرح برکت والی یہ کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں تو بھی برکت اس کو آپ سوچیں تو بھی برکت اس کو آپ دیکھیں تو بھی برکت اس کو آپ چھویں تو بھی برکت وہ سراپا برکت ہی برکت ہے وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے اس لیے اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں اس کو بند کر کے اپنی الماریوں میں خدارہ نہ رکھیے روزانہ کے اعتبار سے پڑھیے بھلے وہ ایک رکوع ہی کی تلاوت کیوں نہ لیکن کریں ضرور ہر دن کے اندر جس انسان کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت شامل ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی ضائع ہو جائے گا اللہ تبارک اس کو ضائع کر دیں گے نہیں جو بندہ اپنے حقوق کا خیال رکھے گا اپنی نمازوں کی آپ نمازیں پڑھیں جو آپ پر فرض ہے اس کے علاوہ آپ روزانہ کے اعتبار سے قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کریں آپ دن بھر جو کام کرتے ہیں آپ کرتے رہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صبح سے لے کر شام تک آپ عبادات کے اندر لگے رہیں آپ نوافل ہی پڑھتے رہیں آپ ذکر روزگاری کرتے رہے نہیں آپ دنیا کے اندر جو کام کرتے ہیں کریں صحابہ اکرام نے کھیتی باڑی کی ہے تجارت کی ہے سب کچھ کیا ہے مزہ تو تب ہے کہ آپ اپنی تجارت کو دین بنا لیں نہ یہ کہ اپنے اپنے دین کو ہی آپ کیا کر لیں تجارت بنا لیں آپ تجارت کریں آپ امور خانہ داری کریں گھر کے کام کاج کریں بچوں کو سنبھالیں بڑوں کو سنبھالیں لیکن یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر دین ہو تاکہ آپ کے جسم کی ہر ہر حرکت سے آپ کے بول چال سے آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کے چلنے پھرنے سے دین کی ہر ہر ادا پھوٹ رہی ہو اس لیے کیا ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں دین اتر جائے نہ یہ کہ جب ہم بولیں تو وہ دین ہو ہمارے اعمال میں دین کا نام و نشان تک نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ جو پڑھتے ہیں آپ کو آپ کے گھر والے جانتے ہیں کہ آپ کے اہل و ویال جانتے ہیں آپ کے محلے والے بھی جانتے ہوں گے کہ آپ دین والوں سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی کیا ہونی چاہیے خاص ہونی چاہیے عام لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر مجھے دیکھ کر کوئی دین سے متنفر ہو جائے بلکہ ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی آئے تو دین کی طرف آئے نہ یہ کہ وہ دین سے کیا ہو متنفر ہو اس لیے اس کی حت المکان کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کہیں دین پر کوئی آنچ اور کوئی دھبا نہ پڑے جی القرآن اور حجرت اللہ کا عوالی عرض یہ کہ پرانی مجید کو اپنی زندگیوں میں ہر صورت میں کیا ہے شامل رکھیں آپ پرانے مجید کو کوشش کریں سمجھتے رہیں نہیں سمجھتے نہیں ترجمہ آتا نہیں اس کی تشریحات آتی تو کم از کم اس کی تلاوت آپ ضرور کرتے رہیں کتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی یوں بھی بخشش فرما دیتے ہیں کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ محبت کی غرض سے اور اس محبت سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس پر صرف انگلی پھیرتے ہیں تو وہ تو اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں اس کو بہانہ چاہیے اسے محبت چاہیے اس کو صرف اور صرف لگاؤ چاہیے اس کو اپنا خوراک چاہیے وہ صرف اخلاص چاہتا ہے ان یاد <بِالنِّيَّاد> آپ پڑھ کے آ چکے ہیں وہ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے وہ نیتوں کا محرم ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ صبح سے لے کر آپ شام تک کیا ہے سجدے میں گرے رہیں لیکن آپ کا من اس کے ساتھ نہ ہو تو آپ کے ان سجدوں کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک بندہ ہے وہ دن بھر کام کرتا ہے دن بھر کھیتی باڑی کرتا ہے لیکن وہ ایک سجدہ لگاتا ہے تو کمال کا لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب انسان ہوتا ہے اس کو اخلاص چاہیے اسے کوئی مال اتنے بڑے نہیں چاہیے اسے لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے سجدے نہیں چاہیے اسے اخلاص چاہیے بھلے وہ جتنا بھی ہو جی القرآن اور حضرت اللہ کا اپنی زندگی میں پرانی مجید کی تلاوت کو لازمی رکھیں روز آنا کیا اعتبار سے صبح کے وقت شام کے وقت روز آنا ہو بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ دس پارے پڑھ لیں اور دوسرے دن آپ ایک نہ پڑھیں ایسا نہ ہو ایک دن آپ پورا پارا پڑھ لے اور دوسرے دن آپ ایک آد بھی نہ پڑھیں ہر روز کے اعتبار سے پڑھیں بھلے وہ ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو روزانہ آپ اپنی زندگیوں میں برکت دیکھیں اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں اپنے گھر کے کاموں میں برکت دیکھیں اپنی زندگی میں اور اپنے اوقات کے اندر برکت دیکھیں انشاءاللہ العزیز اللہ قرآن ہے ہی باعث برکت آپ اس کو لے کر چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں فرمائیں گے القرآن و حجت اللہ کا قرآن آپ کے لیے حجت ہے آپ پر حجت ہے ترکیب دیکھیے جی القرآن و مفت مصدر مزدور اسم اس اسم اس میں ضمیر فاہل لام جار کاف ضمیر مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مصدر بانا اس میں فائل حجن کے او حرف عاطف اوفاطف علیہ کا معطوف کا محتوف عالیہ ماتوف محتوف عالیہ مل کر یہ یعنی دونوں متعلق ہو جائیں گے کس کے حجتن کے اور خدم سیوا مزدر بمانا اسم فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گا القرآن و مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملۂ خبریاں القرآن و مبتدا خدن مزدر بمانہ اسم اس میں ضمیر فائل اسم کا جار مجرور مل کر ماتو فالح اوہر فاطفہ علی کا جار مجرور مل کر ماتو ماتو ماتو مل کر متعلق ہو جائے گا خدن سیگا مسجد مزدور اس میں فائل کے تو خود مصدر مزدور اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا القرآن و مبتدا کے لیے القرآن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترکیب سمجھ میں آ گئی جی بالکل ماقبل کی طرح ہے اور پہلے کس طرح کی تراکیب گزر چکی ہیں بتائیے اور نمبر پانچ دس بارہ پندرہ چودہ اب لوگوں کو ترکیب سمجھ میں آئی چل اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سننے والوں کو صحت والی معافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں خیریں بڑھائیاں مقدر فرمائیں فتن و آفات اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ